الحمد لله اللح الله اللح الله اللح الحمد لله النبي سبحان الله اللهم <تصفيق> والصلاه والسلام على من كان نبيًا ٹاؤنشپ ضلع لاہور <زلالا> اج <عجدہ> مبارک ارس شریف ہی <حیر> طریقت شریعت حضرت سید الساد پیر سید ابرار احمد عثمانی شتی صادری رحمہ اللہ دے موقع پہ صاحبزادگان شروکائے اور مبارک مہمان نے گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساداد شریف دا آستانہ اور الحمد للہ سدھ کو صفاد اور حق اور وفاد دوست معاون مددگار سادات داستان اتفاقا مولا کائنات حضرت امیر المومنی مولا علی مشکل رضی اللہ ہو تو دی ولادت با سعادت دا یوم مبارک بھی اس مناسبت بارگاہ علویہ اویجا آلییا اندر نظران عقیدت آخری دل پیش کرنے ناچیز دا موضوع ابن سبا عبد اللہ بن سبا یہودی کی اسلام میں سازشوں کی تاریخ مبارک کتاباں سڈے مشاعت دے دفاتر اس موضوع نو انتہائی وضاحت نال بیان فرمایا ہے فرماندیاں نے لیکن ممبر رسول دوتے اس موضوع نسے مس نہیں کیتا اس موضوع نیش کرنے سب تو پہلا خدا پاک دی طرفوں نور بسیرت چاہد دوسرے مرحلے علم اور وسیع مطالعہ چاہد تیسرے نمبر دوتے سلیقہ بیان چاہ نے اپنے فضل و کرم یہ تین چیزاں عطا فرمائی ہیں پہلی مرتبہ اس موضوع ننیا ناچیر نے پیش کرنا اللہ دے فضل و کرم اتنے مضبوط حوالیاں نال پیش کرنا ہے کہ دنیا اندر انہاں حوالیاں کا کسی کو رد نہیں ہو سکتا تو اس موضوع نہل سنت دے کتب چی پیش کرنا اور اہل رفض و تشیع دے کتب چی پیش کرا تاریخ دیاں مضبوط ترین کتابوں تو پیش کرانے۔ آہ! آہ! آہ! مولا علی نے یوم مبارک نال اس موضوع دی مناسبت دے ہوئے کہ جس منہوس کا ذکر ہونا ہے اس منوس نے مولا علی سرکار کی محبت اور آپ کی غلامی کا دعویٰ کر کے مولا علی مشکل کشا اور اہل بیت لبام خصوصی طور پر بہت ستایا ہے بہت پریشان کیتا ہے لہذا اندی بارگاہ کے دی اندر انہوں نے اتنے گہرے دشمن نسلمان کے اگے نگا کر کے وہاں لانت سازشا نیش کر کے رسوا کرنا شالی یقین خدمت دی بہت بڑی خدمت کرام کی بہت بڑی خدمت دوستو عبد اللہ بن سبا سن آ سن سنعا آ یمن دلاقے سدنا اسمان گنی ردی اللہ ہو تو آلان ہوتے دورے خلافت کے اندر مکاری دے نار اسلام قبول کیتا اندروں کافر ریا زبان اس کمینے نے اسلام دے پیچھے لکا لی منافقت اس جو نقصان اسلام کا اور مسلمانوں کا حقیقت تو انہیں اپنا ہی کیتا ہے لگنا کر دے تے اثرات تے وہ پے نے اسلام کے بھی پے نے بے سے بے پے انہیں جڑا نقصان کیا اس کا اندازہ میرے بیان تو تشا کرو گے آخر چانو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ سڈے زمانہ حاضر اندر یوزیاں نے کی سازش کی ہوئی میں سب تو پہلا اس موضوع دی تمہید واسطے قرآن حکیم فرقان مجید دی آیات کریمہ تلاوت کرنی اس تو بعد اللہ بہت برو قبیر آرحان اللہ, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علم مبارک دی بیبیاں سب تو زیادہ بارش بڑی وارث سیدہ سدی عائشہ پاک کا ایک فرمان سناواں گا جڑا بالکل صحیح سند نال ہوگا اس تو بعد تمید پوری ہو جانی پھر میں اصل موضوع والا اللہ, اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! سب تو پہلا اللہ پاک دے پاک قرآن تو موزوں شروع کرنا تمہید بننی واسطے پہلا ایسا سمجھ لو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت جیڑی ہر کفر اور ہر شیتانیت اور ہر باطل اور فساد دے انتہائی خلاف سی اس ناکام کرنے اس نورے نبوت نجھا سب تو زیادہ زور حضور کے دے دور دے اندر دو قوم لگا ہے یود ایک نسارا کا یہ پورے لوگوں کے دل اور دماغ کے چھائے ہوئے سن اور اپنا جھوٹا وکار اور جھوٹی عزت ہر طرح دے ظلم و ستم نجائز نال بنایا ہوا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد شریف دے نال آپ کے نبوت اور رسالت دے ظہور نمینیا نو بہت دجکا وجہ ہے انہ پھر اپنی ہر طرح کی طاقت اختیار کی استعمال کرنا چاہی لیکن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دن آر اللہ کی ویبی امداد نے ان کی ہر طاقت ناکز ملا کے رکھ دیا جس وقت انہوں نے کمینیا ویخیا کے سلوری لاہی نے ساری جھوٹنی روشنی نو ختم کر دیتا ہے. طاقت اختیار کرنے استعمال کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کاغذ مل جمزور دشمن آگوں ہیلے ہربے مکاری سازشا شروع کر دیا ہزور کے ایک سازش بکرے زہر ملا کے ہزور پونا ہزور تادو کرنا یہ انہوں سازش دیا دو کڑیاں سن سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی دیگر شیطانی نے ہاتھ ہونا شروع کر دیتے خفیہ بھی یار جی سر آم نہیں لڑ سکتے تو چلو خفیہ طور پہ سازشن والی جیڑی لڑائی ہو سکتی ہو کران گے ایک سازش بنائی جوڑی کہ محمد دے امتی توڑن دا تے واپس کافر کرن دا ایک طریقہ وا اے انہاں مشورے نال اجلاس کر کے اے سازش جوڑی محمد دے امتی کافر کرو لیکن کس طریقے خود مسلمان ہو وہ. مسلمان ہو کے انہوں کا کافر کرو یہ انہوں کی بڑی عجیب سازش سی انتہائی گہری سازش سی کہ کافر کرنا ہے مسلمان ہو کے کرنا کچھ وقت مسلمان ہواس کفر چو گے جہ کمزور ایمان نم نچ گئے ہو پوچھنا یارو خیر آسی تو اسلام نہیں قبول کیتا تھی کہنا یار ہے سی پر تڈے اسلام تہن پتا پھر پچھو دی کتاباں پڑھ والے سن بھی خرابی لگی آوی خرابی لگی آوی خرابی لگی, آوی خرابی لگی, آوی خرابی لگی آوی غلط گل لگی آگا کر کے چڈیا ورنہ ہونا سانو, کیڑی لوڑ تھی واپس جان کو خورج سانو سچی پوچھتے ہو کہ تو آٹے مذہبت غلطیاں ہی بڑیاں نے جب یہ گل کر گے جہاں نئے ہونگے جنہیں کول ایسا علم نہیں ہونا ان آئے پھر جانا انہوں نے ہودروں کا شروع ہو جانی شک پینے شروع ہو جانے نے انہیں آخنا یار گل باقی بس وال نہ ہی آئے تو محمد جوگے دن رہے ان کی انتہائی گہری سازش سی اللہ پاک سونے نے قربان جاوا جنوں نے فانوس بن کے جس کی حفاظت حوال کرے وہ شما کیا بولے جسے روشن خدا کرے یہ دونوں نور اللہ ہے بے افواہر اللہ, اللہ, اللہ فرماتا ہے اللہ کے نور کو منہ سے بجانا چاہتے ہیں منہ سے بجانا بجھانا چاہے اللہ نے کیوں فرمایا منہ سے بجانا چاہتے ہیں سالشہ منہ نالی دے بڑھ گئے اللہ نے فرمایا اپنی سازشوں آل دے نور بجانا جان دے لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا سلسلہ یہ سازش بڑی گہری سرحد دیا جازش بنا سن ناکام اس واسطے ہو جزش اس لیے کامیاب ہوتی ہے جس لیے کھلے نا اللہ, تے اللہ پاک اپنی وحی نال محمد کریم اپنے دل کی وہی نی سازش کھول کے جگر کے بیان فرما دیں سن او ہو جنگے گل جی خل خیر پی جاندی سی زلیل خوار ہو جائے کریے کہ اللہ پاک نے ان ہر سازش نکام کیا ہوا سحج کی برکت محمد کریم دے وجود کی برکت سمجھ نہیں آئی نے بولو اللہ قربان جاو یہ سازش اگلے دن میں اگلے دن میں کل سیالکوٹ کے دے دلے دے اندر موضوع آیا سی جان سی یہودوں اہل کتاب کا یہود نصارہ کا مسلمانوں کو کافر کرنے کے لیے مسلمان ہونا یہ موضوع ہے جدا ایک حصہ ہوں میں تے سامنے رکھ لیا ہے اندر میں بیان کیتا ہے ربو لال رب العالمین ماجد ال کریم نے دے دین ایمان دی حفاظت پاک محمد کریم دی پاس نار کی پاسبانی سی اپنی کی مہی فرمائی سی رب العالمین نے جس لئے اجلاس لجلاس یہودیاں نے مسلمان نافر کرنا واسطے ایک حربہ کرو مسلمان ہو جاؤ محمد ددیم من لو ان مسلمانوں آخو اصل مسلمان ہو گئے ہوں ظاہر انہوں نے اسلام والے بن جا لیکن کچھ وقت تو بعد واپس کفر چلا اٹھایا جے کیوں کدھر یہ پھر آؤ نے دیئے سادش واسطے آل عمران دے اندر سور نمبر بہتر اتار درشا دربانی سونا رام فرما ہے اکال اہلی کتاب لہل آ من وجہ نہارے آخر لہل یو وکالت فتن اللہ قرآن دے بولنے میں لانچیاں سازش نونے اللہ سونا فرماندا آخر کتابی ایک تنظیم آ مینو ایمان لیاؤ بل جلا للام وجہ نہ مسلمان میں دین دے ایمان لیاو یعنی زبانی وجہ نہ سویرے وقف آخرا شام نفر کر دام کافر ہو جاؤ سور مسلمان ہوو ہو شامی کافر ہو جاؤ سویرے اسلام قبول کرو شام من بن جا کدرے واپس لاؤ ڈاؤن اللہ ج مسلوں مولفی لڑتے نے وہ مسلے ایڈے وضاحت نال خدا نے بیان نہیں کیتے کوئی اشارے نہیں تے اے موٹے لفظ گل نہیں سمجھ لگی جہ مسلیاں لڑائیاں چلتی مسلے مسئلہ ایمانیابی تالب کا مسئلہ ہے جنہیں بھی مسلے ختم ہوتا جی اللہ تعالی نے کئی موٹے لفظوں نے بیان نہیں کیتا اے یہ موٹے لفظ نے کہ میں سورت دسی آیت نمبر دسی पुराने बाग खोलो किसी भी तर्जमे बढ़ो किसी तर्जमे ना करो किसी तर्जमे नो अगर कुरान का हर तर्जमा शिश्ती बयान की तस्दीक करे तो फिर जरूर समझी कि परवर दिखा पुराने मजीद नरे ईमानदार یہ سرو کتاب جیسے ڈاکوموں سے کون آل! آل! ڈاکوم سے تیرے ایمان کا موافل ہے موافل بن کر آیا کون لیکن افسوس کہ جیڑا حصہ ایمان دا محافظ ہے کوئی ہاتھ لاؤں گا ہی نہیں سچی دسیا جی یہ آئت یہ حصہ یہ قرآن دا ایڈا موٹا لفظوں دا حصہ واغ حصہ یہ کسے ممبر نے سنیا جی سچی دسیا جی اللہ کے بدل حدرت صاحب قبلہ دے تو بھی کر کے آنا. جی میں مشکل دے تھا. کہ قرآن بول چپ قرآن ہے خاموش اور جی میں علی بولدہ قرآن ہوں باقی جی پاک علی پورے قرآن کو بول, بول کے عمل کر کے بخایا اسی طرح حضرت صاحب نے بول کے بکھایا عمل بھی کر کے پورے قرآن مزہ ہے کوئی پاس حضرت صاحب نے قرآن کا رن دتا ہوئی پاسا بولوچی آد لال سونے آر بان جاؤ پاک پرور د نے س انہوں نے نک چپ کے بنائی پروانی گان نے سرے آم کھول دران نے بیان فرمائی جو وہ کہتے ہیں رب شرما نہیں رب ڈرا نہیں رب لحاظ نہیں کرتا بادل بادل زمین کرنا پرورتیگار بڑا ہی پسند اس بات پروزگیگار نے لکا چھپا کے گل نہیں کی صرف انہوں نے نام اس واسطے نہیں لے نام اس واسطے نہیں لے کہ نام لینا مقصد نہیں سی مقصد سی سے انہوں کی دسنا نسنا کھولنا پرورزگیگار نے سازش سازش بڑے جہ وقت طبقے سن انبکیا کا ذکر کیتا تاکہ قیامت تک قیامت تک سازش کرے ید نسارا سازش کرے دنیا معلوم ہو جاوے مسلمانوں پتا لگ جائے جدو بھی مسلمانوں کے خلاف ایمان کے خلاف سازش کر گے یہ ہی ہونگے لہذا لہذا ایمان جنا بچا ہے جہے ایمان بچاؤ دے پاسبان نے چوکیدار نے انہاں خیال رکھ کیونکہ پرور پر وکار انہوں کا ہی خیال پہ رکھا ہے مالک نے انام ذکر نہیں کیتے افراد جس قوم دن جگیتا ہے تاکہ <تصفح> تا پتا چل جائے جدو بھی تو پٹا ہے اہل کتاب نہیں باونا ہے اے نہ سمجھا جی بھی وہ پانچ سات دس بھی سو ان مر گئے کھپ گا... گئے گل مک گئی نہ کھولنے ہاں ایسا قوم پہ کھولنے ہاں قوم نہیں ایسا چھپائی وہ بندیا کے ذکر چائدے ہی کونی سی کیوں وہ <uncontrollability> <tweet> تو چند دنوں واسطے دنیا کے آئے سن انہیں مرنا ہی مرنا سر کپڑے ہی کپنا سی انہوں کا نام تھوسی جی نام دسا کہ قوم کا زندہ رہی ہے نا وہ بولو ہے مرو لہذا نام بتانے میں فائدہ نہیں جس قوم کے ہیں اس قوم کا نام بتا دیتے ہیں لہذا یہ نہ سمجھنا کہ وہی تھے اور بس نہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جہڈے سید لمبیا نو معاف نہیں کر رہے انہوں مدرو معاف کرنا رب اے دسنا چاہتا سی سمجھ نہیں لگی تو فرمایا منوجہ <النَّهَار> سویرے سویرے مسلمان ہو جایا کروے وقف آخرا دن ڈبر نیڑے ہو گئے اس سے مراد کیا ہے کچھ وقت کے لیے مسلمان ہو جائے کرو بعد میں کافر کیوں بھائی لعلہم لہم لعلہم تاکہ وہ مسلمان یار جڑوں لوٹ آئے کدھر اہر میں میں آیت بھی دسی سورت بھی دسی سورت کہ بولو آیت کنی بہت آپ پڑھا جی ویک سبحان اللہ کتنا لانتی طریقہ انہوں دا اور کتنا لانتی دشمنی دی ان مسلمانوں مسلمان ہونا بظاہر کلمہ پڑھ لسلوں کافل کر لو یہ مطلب ہر کسی دے کلمے نے بھی بھروسہ نہیں کرنا قرآن کی سمجھا دسو یہ تو مطلب ہے ہر کسی کو مسلمان نہیں سمجھنا چاہیے کوئی اتنے بھی کتے ہیں لہذا یہ نہیں دیکھنا چاہیے فلاں کے ہاتھ پر یورپ والے اتنا مسلمان ہو گئے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کنجر کے بچے جو مسلمان ہوئے ہیں یہ مسلمانوں کو کافر کرنے کے لیے ہوئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے ہر امدادوں کا وہ قرآن تو ہمیں صاف بتا رہا ہے کہ ان کی تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں آج میرا موضوع آپ کو سیال موٹ کر سنتے نا اللہ اکبر بہت ادر ویک سرنا ہاں سیے نل لمبے آدھے ہوندیاں اے چمگادر دل کھولن جو گئی نہیں سن کیوں جسے سورج چمک چمکا درخت نہیں کھول سکتی جسے سورج ڈب جاتا اسلے چمکا درخت کھولتی توجہ د ہر اللہ دا قرآن سنا لیتا ہے. معلوم ہوا مسلمان قرآن نے دس دہد ن سارا مسلمانوں کی کافی کران ہر طرح دیا سازشا کرتے ہیں مسلمانوں نرباد کرنے ہر طرح دیا چادر چلتے ہر طرح کے اختیار کرتے کلمہ بھی پا لیں بھی رکھ لبے بھی پا لیں مسیح بھی بنا لیں یہ سارے کام کر لیں جا بہن شک کرے گا نہیں کر دے گا فر ہو جائے گا کیونکہ اللہ کا قرآن ہے یا تو کوئی حدیث ہدیش دے دیا گئی پھر تو قرآن ایسا ہو کہ ظاہر نہ ہو اپنے معنے میں واضح نہ ہو پھر بھی تو کہہ سکتا ہے یار اس کی تعویل ہے یہ مطلب غلط لے رہے ہو یہ مطلب نہیں یہ ہے ایسی ہے ہر جٹ تو جٹ بندہ ہر آمی تو آمی شخص یہ مطلب ترجمہ پڑھنے خود سمجھ جائے گا تھی। <تصفح> جو ہے ہر میں گل کی تھی چمگا د منتظر ہو گئے چنجا مار دے مارتے رہے لیکن ویستے سن جدو ناکام ہو گیا دب گئے ہزور دور اگے دب گئے مہی اگے دب گئے بولو بولو ادھر ویخ اس سلسلے کے اندر کسلم شریف دیر سنا حضرت ابو بکر امر ہزور نالک بی, بی مائی بڑھڑی محبت کرنے والی سی جدو سرکار کا وسال شریف ہو گیا وسال شریف ہو گیا حضرت ابو بکر امر اس کی خدمت واسطے جانے سن دھو کے دینا بکڑیا کا بڑی مائی سی تو وہ شیخن، شیخن کے بی بی خیخین کہ رو لگ پئی، رون کی تھی، بی بی جی کیوں رو آخر حضور انسان سن پہ جانا سی جانا ہی بیما بی پتا تو مینو ہی سی حضور نے جانا ہی لیکن میں حضور پہ جان موت تے نہیں پہ روکی میں روڈی اس واسطے پہ آ جڑی وہجسمان تاری راہدری تے ہدور سی وہ سلسلے روک گئے بخاری شریف تو بعد دوسری حدیث کی کتاب مسلم شریف ہے نا گل وہی بیوی بی لگی ہوں ابو بگرو عمر میم بھی پتا حضور نے جانا ہی سی لیکن میں اس گل پہ رونی ہاں کیوں وہی رک گئی جی ہر پل سا دھیان رکھ دی اج اس وہی تو محروم ہو گئے ہاں میں اس پہ رونی ہاں توجو میں لگا اور خبیس شبہ ازالہ اکبر میں ضلع اخاڑے چ بولیا ریلالے ابے میں غم کے خلاف گل کی تھی. تے سان اسلام نے سبق دیتا دتا گمے دی خور کے غم, غم دی دین نہ نام کریمہ تو بعد حق میں بھی ہے اس اندرے شیر لکھی ہے غم غم, غم دین خور دین کا غم کر کہ غم دین دینس کہ غم دین کا غم ہے کہ غم دین کا غم ہے اور کوئی غم نہیں کہ غم دین کا غم ہے ہما غم غم غم ہمج ترزی است باقی سارے غم اس تو تھلے نے وڈا غم یہی ہوئی بولد نہیں ہوں خیر میں اتے گل کی کسی پچھوں اوترے کسی جاہل نے اعتراض کیتا نے لو یہ غم کے خلاف بول رہا تھا اس کو پتہ نہیں ہے جس سال میں اب ابو طالب فوت ہوئے خدیجہ کبرہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئی اس نام کو سال کا نام عام غم کا سال رکھا گیا اس کا پورا سال جو ہے نام سال کا نام غم کا سال رکھ دیا گیا یہ کیا کہتا ہے مین اج کے اس علاقے بندے نے مڑے نے یہ دسیا جی تال انہیں پھر اگو آخر کہ پانچ نو جلسہ ہے شاہ مرا شاہ سا سوال کر گے میں سیانے کی منگے دو میں مائ جی میں تیو ہن کٹی کٹا کھ دینا میں تاقی کر کے فضل نہ می یہ بعض تاریخ والیاں لکھیا ہے اس غمدہ سال کو رسول پاک نہیں فرمایا کوئی حدیث کوئی حدیث صحیح تے صحیح ضعیف بھی بخواہ دے ہونا کہ حضور نے فرمایا ہوئے وہ سال غمدہ ہے میں منہ ناس سے بھیانا اور بے وکوف اور جاہل کہ عبادہ اور جاہل کمی نے حیدرویب مسلم شریف کی حدیث سنائی بی, بی رہی ہے حضور نے دے ہی جانا سی دس گل دا نہیں کا سلسلہ رک گیا رک گئی معلوم ہویا سانو سلفا لبا یہ سبق دیتا ہے انسان دے جان کے دکھ نو گم لا کے نہیں بیٹھ جانا غم گم لا صرف دین کا لا جیڑا بھی نبی آئے بلی آئے وہ اپنا غم لوان نہیں آیا دین دا غم دین آیا ہے اور جہر بدھو اگر دین کے محکمات اور اصول کو نہیں سمجھتے مت آج لگاؤ اس کو جوڑے پاکتا سرکار سب ہے اسلام سمجھ کے بیٹھے کوئی نبی آئی اصول آ کوئی ولی آ کوئی اللہ باد دیا پتا ہے ہر کسے بندے نے بندے تو جا ہونے اس جہان تختے دورڈ در جائی لکھی ہوئی ہے ہر کسے کو پتا ہے نبی ولی لیکن توجہ ان پتہ ہے اصا جدا ہو جانے ڈر جانا ہے لیکن غم دے چلے ہیں خبردار او کمی دین و اپنے تو جدا نہ ہو جائے نہیں تو, تو جدا ہو گیا تسی ساڈے تو جدا ہو جاؤ گے بول دے جو لانتی اس حقیقت کو نہیں سمجھتا وہ ختاب کے قابل ہی نہیں ہے بولنے نہیں دارا, بولو سبحان اللہ قربان جانا, قربان جاو ادھر میں چمگا دی گل کر رہا سام چمگا دسول اللہ کا سورج چمکدا مہی ددور بھی ہدایت نبی دل کے نور دا دبی دل شریف دا وی کے چمگا در نہ نکلے لکے چھپے پھرے لیکن انتظار سورج ڈبنا پہ ہے جس نے ڈوبے کہا مسلمانوں پھر پچھاں گے ہر اما ایشا کا فرمان سنا صحیح سنت نال سنت صحیح نہ ہوٹا پاک نبی سننا ہو لے سنم دے موترما حضور فرما دے کسی نے بسترے سے ستیا میں محمد محمد وہی نہیں آئی ایشا نے بسترے نے ستیا بہی کیوں یہ گل رسول نے فرمائی ہے اور نبی دکھنا سی میری وی سب تو زیادہ سمجھ والی بی بی اے ہوئی ہے ہاں سب تو زیادہ اترنا ہے قرآن وی اترنی ہے وی تو سمجھنا نہیں سب تو زیادہ ہے نا آہ. اور توجہ آیا ہوئے اور سنو یہ میرا موضوع سننے کے وہی لوگ حقدار ہیں جو اپنا اپنی قوم کا اپنا دن کا درد رکھتے درد بدھو کمینا جڑا گل کرنی سامیں وقت کا گیار وہ خاطم کرنے کا قابل نہیں ہے ہاں جی یہو جہ لے نو سا چوک چلوتا ویک ہے میرا ہاں جنو درد نا اے درد بھری گلشا سی گاؤ قربان جاوا فرمان اللہ سن فضائل صحابہ امام احمد تنہل دی گاؤ سنب صحیح اما ایشا فرمایا نے لما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا پ... ابت بطل... اب نسرانی تو مل جہور اما ایشا فرمایا نے جدو نبی پا وسال ہویا ہزور د مثال تو بعد لفظ گور شرابا یا شرف یشرائی شرے بابا سر اٹھانا یہ مطلب نبی سونے نے سر کٹ کٹ کے رکھ یوسائیت نے سر پن کے رکھے ابا فرمانیاں نے جس نے جو ہی حضور وفات ہوئی نا وسال ہے اس بعد یہ شراب پر آ جا مدان بھی کدی والی بیان کرتے میں نے اگلے دن کسی آگے جی فلاں صاحب کہتے ہیں کہ جی کفر کی آگ جل رہی ہے ہر کوئی اپنی توفیق کے مطابق بجانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم بھی ڈول لے کر آگ بجانے کی کوشش کر رہے ہیں چلو کچھ بج تو جائے میں نے کہا حضرت یہ انہوں نے اپنے آپ کی حقیقت کی صحیح ترجمانی نہیں کی اصل یوں کہنا تھا کہ ہر کفر کی آگ جل رہی ہے اور ہر کوئی پٹرول ڈال رہا ہے تو ہم بھی اپنی توفیق کے مطابق دلیل کیا ہے کہنے لگا کیا میں نے کہا ایمان سے بتاؤ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ واقع پانی ڈال رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آگ بجنی چاہیے نا یہ yeah. تو, تو مشادہ ہے دیکھ رہے ہیں آگ تو تیز ہو رہی ہے دن ب ایسے ہے نا تو اگر آگ تیز ہو رہی ہے تو معلوم ہو حضرت صاحب جتنے بھی ہیں وہ پٹرول ڈال رہے ہیں اب ان کی یہ منافقت سمجھیں یا حماقت سمجھیں کہ پٹرول کو وہ پانی کہہ رہے ہیں یا منافقت ہے یا حماقت ہے کہ پٹرول کو پانی سمجھ رہے ہیں ایک ہوتا ہے جاہل وہ حقیقت جانتا نہیں ایک ہوتا ہے احمق یہ وہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت جانتا نہیں اور دوسرا نہ جاننے کو علم سمجھتا ہے سمجھتا ہے میں جانتا ہوں یہ احمق ہوتا ہے جاہل کا علاج ہو سکتا ہے احمق کا نہیں ہو سکتا, سکتا علاج کرتا. توجہ نہیں فرمائی خیر نو لمبا نہ کرا توجہ د جو ہنور مسال یہودی یہودیہ سید نے پھر پٹ لیا سر چک لیا کہ بولوئے زش انہوں کے آخر انہوں دا نبی کھولتا سنا سان خرچ کرتا سی سا سن توڑ دیا سہ خانے بھی لا چڑیا ہوا لانتی کرو ہی نا کچھ شرم کرو سید لے سازشا ہائے ہر نبی جنہ دے دعوے رکھتے ہو اس نبی دیا نشانیاں پوریا اس نبی رہیاں اس نبی صحاف دیا بھی اس نبی آدھے وی نشانیاں دس کے گئے وہ تم شرم نہیں آتی پھر خدش کرتے جی ہوں ربے دول جلال اس پاک رب لال جلال جلال ضرور یہ تقاضا کردہ سی کہ یہ کمینیا نو سریام نگا کیتا جائے توجہ ہے ہن وہ دب گئے حضور وحج دی وجہ نار تبے رہے ڈر دے مارے کی کرانا گے گل جائے گی کھل چپ کرو جی اسی زہر دتا تے بکرا بول پیا تو تھی زہر حضور نو حضور کھان لگے نے اس گوشت بھی چو آواز آن لگ گئی یار فولہ محنت آیا جی یارسلا میرا نہ میں نہ کھا میرے اندر زہر ملایا گیا زہر دن آئے خرچ ہو گئے کی تعلق سی پتا اس قصے پتہ ہے कीती दावत सी और करने वाली कौन सी बुढ़ी यहू कौन सी जी आज आज के नई रोशनी वालों की नानी नई रोशनी वालों की नानी जो है वो हजूर की दावत करती है मालूम होया ये इतने बड़े कमीने हैं کرتے دعوت ہیں کھلاتے ہیں اور چل میں پترا کا کی کریے جڑے بھروسہ کر بیٹھے نے بولنے گل کدھر گئی بھائی کی دعوت بھائی مان بندہ مارے گے ہزور ہزور دشمنوں کے پیران تھلے بھی چادر بچا سن کنجرا ہزور کا تو دسنا پر وہ دشمنوں کا بھی تو کھول خلاصہ تیرا منہ سڑے یہ وجہ یق طرف توں چلنا ہزوری دی ایڈی دی سونی آدت سی لیکن یہ دس پرلے کنڈے کتے سن بول تو سی تھا کھولے ہزور پتا سی ایک مینگی دعوت نہیں ٹکرا گئے نے صرف یہ چیز واسطے ویکو منافقہ کا اندازہ لگاؤ کہ دعوت کر کے مہمان نکرے چہر یہ دے ناردہ بھی دنیا چ کو کمی نہ ہو سکتا یہ امت نبردار کرنے اللہ نے یہ واقعہ بنوایا پھر جادو ہزور تا کہ ہے جادو کی حضور جادو کیتا آخری دو سورتوں اتری ہزور جادو کیتا آخری دو سورتان ہزور ہوں ایمانس میں پنجابی کا لفظ بولن لگا جہے ہزور جادو کر کے ہزور کیلنا چاہتے سن کیل کیلنا جانی کا لفظ ایشا آسا سا پابند ہو جائے جیو آخان گے کریں اللہ نے آخری دو سورت اتاریاں خو بھی دسیا جبریلے امین آئے وہ خو دسا فلانی تھان پہ آج اٹھا پہ اج وال نے کچھ بنا کے رکھا ہوا ایمان لال دس کم از کم یہ جو اللہ پاک نے اس دور چ سارا کچھ کرایا سلبیا جیسی بے ایب اور بے زرل کیوں کرایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اگر کہیں تو اگر کہیں بھی کسی پر ظلم و ستم یہود کی طرف سے ہوگا تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ مجرم تھا اس وجہ سے یہ ظلم کر رہے ہیں یہ سزا دے رہے ہیں نہ جی مہان جرم ویخ کے سدا دے نے سی کتیاں نو اللہ نے ناسا پنیا سورا کلما پڑھنا تینوں ہجا نہیں آئی اس اللہ نے دسے سمجھے کہ یہود نصارہ جس کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں سمجھو وہ مجرم ہے پاپی ہے ظالم ہے وہ حقدار ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یہ سزا دینے والے منصف ہیں ہزار کتیا یہ سزا دینے والے منصف ہوتے تو سید المبیا پاپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے کون سا چلک حضور سے ممکن ہے بولوئے دسو تو صحیح گل, کیل, کیل, گل حضور تو تے کرنا. معلوم ہوا یہ سپ نے جی یہ صرف ڈنگ مارن دے کام ہو جی سپ نہیں نہ ویکد بھی اگلے میرے زیاتی کی اے نہیں ویک رہے بولو بولو اچھی جی آواز سر چک لیا اتوجوں گا لمبی نہ کرا اما باغ نے فرمایا سر چک لیا وہ دسنا چاہیے تھا اے نہ سمجھا یہودی یو دیہسائی سو گئی اگوں تو ساتھ سازشا بند نہیں سر چک ہوئی سازشا تیز ہونا چاہدیاں سنبا تو یہ شراب بتل یہودیت نسل نہیں آ یہ عیسائیت نے سر اٹھا لیا کی مطلب پوری تیار ہو گئی انہوں نے ہاں ہو گئے معلوم ہوا اما دس گئی نے وہ شرم کرا جائیں ماں ماں ج وسیعت چاہی آواز میرے نبی ماں پڑھا میرے لفظ یاد میں وسیعت کر چلی ہوں تہن میں میں تہن نہیں پتا انہوں نے سر چوک لیا کرنی انزشن کٹا نہیں کیوں اُنہ ہے ان دا محافظ ختم دا محافظ دنیا چلا گیا بولو بولو بولو انہوں دا محافظ وہی دا سلسلہ بند ہو گیا سازشا کھولنے والے چلے گئے ہوں میںزش کم تز کر دے ہبد اللہ ہون. بن سبا اتم ہید آ گئی ہوں بن سبا بھی دس اللہ بہت برو کبھی عبد اللہ عبداللہ بن سبا جڑیاں اما پاک سازشا تو خبردار کر رہی ہیں سن کر اور تصدیق ہون لگی عبداللہ بن سبا یہودی کلما پڑیا اتو قرآن تے پہلو دس, دس گیا سی نا اللہ کہ سویرے کلمہ پڑھ لوگ شام نو ہو جاؤ کافر کی مطلب مسلمان ہو کر بھی کافر کیا جا سکتا ہے یہ ایک مضبوط ہربا اختیار کرو انہوں نے پڑھ لیا کلما دور کہنا داسی جس دور چلمہ پڑیا حضرت عثمان میں سیالکوٹ کے جلسے شک نسا سی یا سدیجی اکبر یا فاروق آزم یہ دو گلا سن میں اس رجوع کرنا میں آ کے واپس جس نے تحقیق کی تو حضرت عثمان کے دور میں اس نے کلمہ پڑھا حضرت عثمان گنی کے دور چلمہ پڑھیا ہوں اس کم تیز جہا رکھا اس مسلمان سرکے بنا شروع کیتے نم نفر عقید گمراہی دے. پیدا کرنے شروع کر دیتے اللہ اللہ اللہ توجہ ہے اللہ اللہ اکبر و ہوبیر بولو بولو واحد واحد <احساس> اس ظالم نے سب تو پہلا جا فتنہ پایا ہے مسلمانوں دی بربادی دا پہلا دن انہیں لیادا اس کمینے نے حضرت اسمان نے غنین و شہید کرایا مسلمان کی خلافت اور خلافت بھی راشدہ راشدہ کا مطلب یہ خلافت جہی محمد کے طریقے دے. اس خلافت راشدہ دے خلاف اس سازش جوڑی اور نظر چ رکھ لیا مسلمانہ دا امن مسلمان دا سکون مسلمان دی ترقی وہ سارا راز خلافت لہذا نو اگر اتوں کمزور کر لیا اس کمینے نے اتوں ہوں میں دساگا تہن کہر بدلتا ہے ایک شہر نہیں بیٹھا کنجر میں عبارت پڑھاں گا تاریخ تبری چ گا اور شیعہ مذہب دی مضبوط ترین کتاب رجال کچھی بھی چڑھا گا اور انہوں دی پھر علم حدیث دی کتاب ہے اس مذہب دی اور اسماؤ رجال کی اور دوسرے نمبر پہ تنقیف المکال فی علم رجال دونوں ایران کی چھپی ہوئی ہیں تہران کی یہ مامقانی کی ہے عبداللہ مامقانی مامکانی تھی اور وہ رجال کشی ہاشی ہے ایران دج کل دو شیعہ مذہب دے فاضل دا محمد تقی فاضل میبزی اور سید ابو الفضل تحقیق تصحیح ان کی جو وہ لکھنے پہ وہ ہیں وہی تو سنا دیں اللہ توجہ ہے سبحان اللہ! اللہ اکبر و کبھی ربتہ بری یہ ہاشیہ پڑھ رہا ہوں پہلے رجال کشری پڑھ رہا ہوں بعد میں پڑھوں گا ربتہ بری کان عبداللہ بن سبا یہودی من اہل سن اہ سودا ماں دیکھی تھی حضرت عثمان عثمان دے, دے مختلف وچ پھرنا شروع کر دل دولا لتا ارادہ یہ تھا کہ ان کو گمراہ کرنا ہے آئے آئے آئے آئے آئے آئے. آئے آئے اسلام قبول کر رہا ہے لیکن کس لیے تاکہ ان کو کافر کر دیں وہ قرآن کی تصدیق وہ قرآن پڑھا کہ نہیں کیڑی سورت پڑھیا سی آیت نمبر کن سی وہ تصدیق ہو رہی ہے وہ اس وقت کا کمینہ گروہ نہیں تھا خالی ہر دور میں یہ سلسلہ جاری رہا فبادہ ابل حجاز سب تو پہلا مکہ مدینے پہنچا ثم بسر تھا پھر بسرے گیا ثم الكوفہ کوفے گیا ثم شام, شام شام گیا فلم ما یقر عند احد من اہلی الشام شامیوں میں شامی جتنے حضرات تھے انہوں نے اس کمینے کی کوئی بات سننا گوارا نہ کی یہ شیعہ مذہب کی کتاب میں نہ ہو میں نہ کٹا رہا ہوں بالکل کٹا دوں گا یہ دیکھو فلم یک دن آدھا مجوری آٹھ دن میں نہلی شام اہل شام میں سے کسی ایک پر بھی وہ قادر نہ ہو سکا کہ اس کو گمراہ کر لے اخراجو ہو کٹ دیتا ج انہوں نے نکال دیا مسکرا مصر میں پہنچ گیا وقال علوم سیما یق اب کہنے لگا عقیدہ شروع کر رہا ہے وہ مسلمانوں کا تباہ کرنا کافر کرنا کیسے پہلا عقیدہ پیش کر رہا ہے مصر والوں کو کیا جمیا من من زم ان عیسا یار جائے گی بے ان محمد ان یہ کیسی عجیب بات ہے بھائی لوگ یہ تو عقیدہ رکھیں کہ حضرت عیسہ واپس لوٹیں گے اور زمین پہ آئیں گے اور محمد کے متعلق عقیدہ رکھیں وہ نہیں لوٹے گئے یہ کیا ہوا وقت اب قرآن پڑھ رہا ہے عائی عائی عائی عائی عائی. محو, سبحان قرآن پڑھ رہا ہے یو کافر کرنے کے لیے کافر کرنے کے لیے کیا پڑھ رہا ہے فٹے منہ اس مسئلے کا جڑا ہر کسی کے منہ قرآن سن لے سمجھ نہیں آئی فٹے منہ اس مسئلے کا جڑا ہر منہ قرآن سنے اور بن سبا کئی قرآن کافر کرنے پڑھ رہے تعلیم میں کیا ہر ہوتی ہے نمر زمانے دے بدھو اج ہی رہ گئے کسم خدا بھی گئے جنہ اس زمانے اپنے نقل و خرد پہ ناز ہے نا ایمان سے کہتا ہوں یہ کہ اتنا بڑے بیوقوف ہیں بس دیکھ تو دیکھو دلیل پیش کر رہا ہے جی اللہ فرماتا ہے اللہ فاردہ کل قرآن دلیل دی اس نے جس اللہ فرماتا ہے بے شک وہ ذات جس نے قرآن تم پر نازل فرمایا فرض کیا تو تمہیں اپنے معاد کی طرف لوٹانے والا ہے اس نے کہا یہ دیکھو اس کا مطلب ہے محمد واپس آئیں گے جیسے عیسا واپس آئیں گے رسول واپس آئیں گے کئی بندے لگ گئے یہ گل سن دیا کئی لگ گئے محمد نہ حق بے رجونی محمد زیادہ حقدار ہیں واپس آنے کے عیسیٰ علیہ السلام سے فکو بے لدالکان ہو کچھ بے وقوفوں نے اس کو قبول کر لیا ود الحمر رجا اس کو کہتے ہیں عقیدہ رجاد واپس لوٹنے کا یہ وہ علی کے بارے میں مولا علی کے بارے میں بھی اس نے یہ لگا دیا ڈال دیا رسول اللہ کے بارے میں ڈال دیا فتح اللہ مفیہ بے وقوفہ قبول کیتا تھا وہ آپس سے چڑ شروع ہو گئے یارویں صحیح پڑھیا تو نے قرآن یہ پتہ نہیں بھی قرآن لانتی الٹ پڑھی جانا ہے قرآن کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ کردہ ہے پیار توجہ نہیں فرمائی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ محبوب یہ لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے لیکن اللہ جس نے تم پر قرآن اتارا ہے یہ آپ کو اس میدان کی طرف وہ تمہارے سب کے لوٹنے کی جگہ ہے ادھر لوٹائے گا یہاں دنیا میں لایا ہے ادھر پھر لوٹائے گا قرآن دس رہا قیامت میں دا. قیامت لوٹنگ اس لانتی نے کر دکی ماری گل کتنے لیا گیا توجہ ہے اگلی گل سنو دوسرا عقیدہ کیا پیش کرنے لگا انف نبی والے نبی وسی و کان علی وسی محمد خاتم لمبے آئے صلی اللہ علیہ وسلم وعلينا الخاتم الأوسياء ومن أظلم من لم يجد وسيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثب على وصية رسول الله وتناول أمر الأمة إن عثمان أخذ بغير حق فهذا وسيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لغا ایک ہزار نبی ہوئے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وسیع ہوا علی محمد کا وسیع ہے یعنی محمد پاک نے وسیعت کی ہے کہ علی تو میرا خلیفہ ہے یہ وہ کہہ رہا ہے تو میرا خلیفہ ہے. یہ وسیعت کی ہے محمد الانبیاء ہے علی خاتم الو ہے آخری وسیعت انہیں کو کی ہے بس اروب. ارے بھائی بہت بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس سے کہ جو رسول کے وسیع،, وسیع کو خلیفہ نہ بننے دے اور خود خلیفہ بن بیٹھے اللہ! علی وسیع اللہ! وسیع جو رسول اللہ! اللہ! سب سے اللہ! پہلے عبداللہ بن سبا یہودی نے نعرہ لگایا اللہ! اللہ! اللہ! بولتے نہیں ایران سے چھپی کتاب ایران سے چھپی ہے ایران سے چھپی ہے بھائی ظالم ہیں یہ جنہوں نے علی کو خلافت نہیں کرنے دی خود خلیفہ بن بیٹھے رسول کے وسج کو ہٹا دیا خود بن بیٹھے یہ ظالم ہیں ابو بکر کو ظالم کہا عمر کو ظالم کہا حضرت عثمان کو ظالم کہہ دیا اس کتے نے توجہ ہے یہ دوسرا عقیدہ اس نے ڈال دیا مسلمانوں میں صحابہ کرام کو ظالم بھی کہا کافر بھی کہا صحابہ کو ظالم کہنے والا کافر کہنے والا اور تبرے کرنے والا اور تبرے کرنے کا سبق دینے والا پہلا شخص عبداللہ بن سبا ہے توجہ نہیں فرمائی یہ نیچے والے ہیں تفصیل سے آگے لکھ رہے ہیں مو ساری تفصیل سنا دیتا ہوں یہ انہوں نے تبری کے حوالے سے تاریخ تبری کے حوالے سے پیش کیا اس کے آگے لسان المیزان ہمارے مذہب کی ہے پیری بھی ہمارے مذہب کی تھی اس کی بات نقل کی اور اگلی کی کتابیں بھی ہماری نقل کر کے پھر اس کو برقرار رکھا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے وفیل ایسان عبد اللہ بن سبام گلاس بنا دے کھوالی تیسرا تیسرا عقیدہ پیدا, پیدا ہونے لگا پہلا رجاعت کا دوسرا وسیج ہونے کا خلافت کا سب سے پہلا حقدار علی ہے یہ عقیدہ دوسرا بھائی یہ قرآن جو ہے نا اس کے ہیں دس حصے یا نو حصے یہ نو ہسے نو حصے یہ قرآن ان میں سے ایک حصہ ہے آٹھ پیشے پڑے ہیں وہ علی کے پاس ہیں یہ بھی عبداللہ بن صبح نے نکالا یہ دیکھو ان قرآن جو من ملتے ساتھ اجزا نو حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہ تمہارے پاس جو مسلمانوں کے پاس تیس سفارت قرآن ہے یہ ایک حصہ ہے آٹھ حصے ابھی پیچھے پڑے ہیں عبداللہ بن سبا نے کہا کس نے کہا عبداللہ بن سبا نے اللہ بہت بہو اس کا علم علی کو ہے توجہ ہے فنفا علی باد مہا محمد اس کے بعد تاریخ دمشق جو ہمارے مذہب کی ہے اس کا حوالہ پیش ہو رہا ہے اور برقرار رکھا جا رہا ہے برقرار رکھا جا رہا ہے سبحان اللہ اصلہ من اليمن وقان یہودی فہر اسلام وطاف بلاد المسلمین لالفطا محن فائفت العما میوخل بین شراخلا دمشق لال ق فضام عثمان سماخر توجہ ہے اب اس کا سب سے بڑا خبیص ترین عقیدہ کیا نکلا اس نے کہا یہ علی اللہ ہے اللہ علی خدا ہے سندھ کے کہاں کے رجال کشی میں جس طرح ہے رجال کشی میں جس طرح ہے توجہ ہے آہ، آہ زد زود زود یہ دیکھو کس سگڑی نا رجڑا اللہ دینا ادا امیر کوئی علاقہ ہے سندھ میں اس وقت کوئی ہوگا اس کا نام زت تھا زیر ستر اور اس علاقے کے لوگ کاڑے ہیں ستر کاڑے لوگ اس خبیص نے پھنسا لیے اس عقیدے میں Allah. خدا علی ہے علی خدا ہے توجہ ہے علی خدا ہے اللہ ہے مولا علی نو کہ لگا خود عبداللہ بن سبا تو اللہ ہے میں نبی ہوں اللہ ہے میں نبی ہوں مولا علی نے فرمایا ہوئے چپ کر کی کہی جانا توبہ کر توبا میں بندہ ہاں توجہ ہے میںلہ کا بندہ ہوا تو کہہ جانا مولا علی سرکار منہ لگ پہ توں تو خدا ہے ہوں سی روایت ہے جو قصہ میں اگلا کر لگا جدو ستر نے خدا علی آپ نے فرمایا تین دن انہوں اندر کر دو تین دن اندر رہے فرمایا جتنا کرتے نے ٹھیک نہیں تو یہ آ کے چلا دو شیہ سونی اس پر مترے مولا نے فرمایا چکہ جلاؤ جسے آپ نے حکم دتا ان آگے سارو لگے بک ہو گیا ہے تو خدا ہے اپنے فرمایا ہوگے اگ دا ہی نے دن علی نا من سن اسے لانتی شگرد ابد اللہ بن سبا د شرد لیکن ہے لانتی منافق ایسے عجیب ہیں کہ ایک پاس سچے نہیں سن علی نو نال ہاں جی جے, جے علی نو نڈو خدا منگے تے علی جد فرما رہے نے کہ میں خدا نہیں ہوں میں سچے منع ہوندے تے کم از کم جے خدا گل کرے تو کون ٹالے جڑا امام ہند ہے نا جو کسے نوں امام من بیٹھ گل نہیں ٹال دا تو خدا سمجھ کے گل ٹالنا یہ مطلب ہے اونا دے امام بھی نہیں سی سمجھا اگر امام بھی سمجھتے تو آپ جلد فرما رہے میں خدا نہیں ہو چلو امام من دے تو آتے یار اچھی غلطی دیا سا امام سچا لگن کتیا نے وی زبان نار خدا ہونے کا دعوی جی مام بھی نہیں من منافک سن کے نہیں شادی نے فرما گلا پکا پک ہو گیا دکھدہ فرمایا کیوں کہنے لگے اگد آداب خدا یا دینا ہے خدا ہے تو آداب اگ دینا ہے کنویں کھوتے گئے اگ بالی گئی سب نو سار نار دیا ستر سے ستر مولا علی نے سار دیتے یہ صحیح سنعت کے ساتھ مولا علی سے ثابت ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو شیعہ مذہب کی رجال کشی دیکھ لے تنقیح تنقید مکال کی دیکھ لے اور عمر امر تاریخ دمشق ویکھے ہاں جی الدایا والا دیکھے تاریخ ہے. تبری دیکھے الکامل ابن اخیر دیکھے وہ اللہ دے فکیر سمجھ آئی کہ نہیں آئی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے نو پتا چلیا یہ حضور دے چاچے دے پتر وہ بھی چاچے دے پتر علی بھی چاچے دے پتر نے یہ بھی چاچے دے پتر وہ بھی حضور دے شگرد نے یہ بھی حضور دے شگرد نے مولا علی دے بارے پتہ لگا کہ انہاں ستر بندہ ہیں آپ نے فرمایا اگر میں علی دول ہو داڑن دکھنا سی اونج قتل کرو ساڑو نہیں حضور نے فرمایا اب اللہ نے دسانا دیا جی علی پاک تو پتہ لگا نا عبداللہ بن عباس سے گل کی حدیث بیان کی سو آپ نے فرمایا یار واقعی اس شور کو بہت دل میں بول نہیںدو شاید شاید آیا بھائی وہ بولے نہیں ہوئے اور اتو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ ہزر بھی کوئی گلا ایسا ہے سن جہڈیاں شاہ الی بھی نہیں سن اے سمجھنا, اے سمجھنا کہ پاک الی سارا علم اج سی کہ سارے صحابہ انا دے محتاج سن پاک الی کسی گارچ کسے صحابی علم دے محتاج دے دے نہیں سن یہ ربسیت ہے سنیت نہیں ہمارا یہ مذہب ہے صدیق سدیق اکبر افضل ہے سی کے اکبر افضل لے لے گی بھی کئی گیا سن جڑیاں نہیں سن چھوٹے ساپا کول ہے سن آخو کلی فضیلت صدیق دی سی پھر کلی فضیلت حضرت عمر دی سی پھر کلی فضیلت حضرت عثمان دی سی پھر کلی فضیلت مولا لی جدوی دے جدوی گلا ہور کول بھی ہے جو ہے ہےجنا مجلان دی گل پہلو سنا بیٹھا ہاں ہالانکہ واقعہ بعد جانا سی کیونکہ آخر چندر مولا علی نے انہیں نارے کم کام کیا جب یہاں کمینیا نے سات پوپڑ پھیلاؤ کی اخیل کر دی ہوں صحیح روایت جی شیہ میں بیان کر رہے ہیں سونی بھی بیان کر رہے ہیں اس لالی ابد بن سبا نے ابو بکر عمر نو مربر دے برا کہنا شروع کر دیتا. مولا علی نے بول سوید بن کفلا گئے سوید بن گفلا مولا علی سرکار دے ساتھی سر تشریف لے گئے اردگی علی ابھی لنگ رہے سام ایک بندہ ابد اللہ بن سلان آ ابو بکرو مرا کر رہا سی اور نار سی علی بھی ادر اندر, اندر یہ گل رکھ لے اتوں تو نہیں دستا ڈرتے مارے ابھی سن کے آ رہے ہیں وہ تکریر کر رہا ہاں تقریر سی تقریر کر رہا سر اگو بگ رہ امر اج د فلانا اج دے کہ عقیدہ رکھتا ہے وہ بھی انہوں دونوں کے نال بول رکھتا ہے لگن ڈر مارے پتییا کردا بولتا نہیں دستا نہیں تھی دسو پا کلی چلا چ مسجد تشریف لے گئے سب لوگوں جمع کر لو الی ہے اے! علی کرنا ہے علی کرنا ہے تے موضوع رکھ لیا ابو بکر امر نے دفاع دا. شالیشکل فرمایا تو بارت پڑھ لگا تو فرین فری توجہ ہے لو جی ایران کا ہاشیہ بول رہا ہے رجال کشی کے نیچے ایران کا ہاشیہ بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے سویر میرے داخر خراب صرف عمارت نہیں پھپوا رہا انی عمارت کو بنا پھڑے یہ کرونا بابا مری تم برو ہوما مارک میں سرکار نے فرمایا میں کالے کی ہاں او ماں کالی کالی ماں دا پتر اندر دامی کالا ما نے فرمایا مالی والے ہاضل الاسود وفی روایت حبیصو ایک خبیف کی گلا سن دیا ماں اگلا بھی علی دے ماں اللہ ماد اللہ, اللہ دی پناہ ان اللہ حسن الجمی اللہ کی پناہ محبو بکر عمر کے بارے میں سو یقینی دے تو سوا کچھ نہیں رکھنا دل ابد اللہ بن سوال مولا نے کوفے دے اندر اپنا بندہ بھیجیا جا عبداللہ اللہ بن سوال پڑ لیا سہو مدائن دیش نکالا دیتا فرمایا چل نکل جا مدائن میں خوفے رہنا لا تو فی تھنگ نابادا جس شہر میں میں رہتا ہوں تو ابو بکرو مر کا گستاخ ہے اس شہر میں تو نہیں رہ سکتا اگر روایت نہ ہو متفقن آ سارے دی میں نکھ کٹا رہا मोदानी ने फरमायावन खबा निगर जा मदद वाले ला तु सा कितना बताओ तू मेरे शहर नहीं रह सकने मालूम आया सिद्धि के उम्र दुश्मन न एक शहर च नहीं रहना चाहिए यह मेरे सबक पा खाली وے علی شہر چ نہیں لے پلی دن والا کھے ہو سکتا ہے جا گھر دے اندر انہوں مسا لے اللہ. سمانا ہے ممبر حدمان حد پھر ممبر سے تشریف لے گئے لوگ کٹھے ہو گئے فضا کر لسا فی سنا رہ تو لے پھر ابو بکر عمر کی شان دیا حدیث سنائی کی, سنایا؟ آخر دے اندر کی فرمایا اے علی پاک دے لفظ سند صحیح نہ دیاں کتاب دی اتفاقی گل نہ ہو میری زبان نو کیما کر کے سوئے زمین دا کوئی بندہ دے خلاف بول کے یہ نو غلط ثابت کر دے میں مجرم حیدر مولا علی کی مولا علی نے فرمایا خبر لا میرے خیال سے مولا علی اپنی آل اولاد نو نبردار پہ کرتا سی خبردار میری آل اپنی آل جی جی خبردار الا یب لوگنی انہ دف دلونی آئی ہلا حد خبردار اگر مین کسی خبر پہنچی ابو بکر تے عمر تو اچا وداؤن آ میرا نمبر رکھ آخا می پتا لگ گیا تے میں او سزا دیاں گا جیڑی سزا کسی مسلمان دو تے تمت لاؤن والے ہوں یعنی کوڑا حتل حت مفتری کوڑے بھی سدا دیا گا میرے تو تحمت لائی میرا رتبہ چوتھا سی ودا رکھا میم یہ مطلب ہے پا کلی نڈا ہی جلال آیا انہیں آگیا میں مار مار توں کا گا عمر تو جن می می پتہ لگ گیا میں کوٹ کوٹ کے تجابی آخیا نے فرمایا جلد تو جلدری میں ماراں گا کنے کن کوڑے کیوں اگر کسے مسلمان پاک دامن ہوئے دے دے کوئی سنا پتکاری تحمت لاوے اسلام کسی کوڑے کی سزا دو مولا علی نے فرمایا جڑی او سزا رب دندہ نا. کسے دے تحمت لاؤ دو دی تحمت لو علی دس علی دس جہا کمینا میرے بارے آخ گا میں انہوں نے دو تو اچا وا سمجھو اور میں لا ختاب سے تے تقریر اسی بیان چ مولا علی نے یہ فرمان بولیا سی عبد اللہ بن سبا دے تبرے بولو تو سی امر ویشا نہیں من لو شرم کرو وہی ٹولہ بن دن علی ساڑیا ادھر خدا منتے نے وہ فرما میں نہیں آوڑ مارنے وہ کبھی خدا بھی کوڑا ہوا کوئی لانتی ہوگا جڑا ادھر آخ خا تو ادھر آ کے کوڑ مار دکھ لگا تی محبت پہ کوئی محبت نہیں عبداللہ بن سبا والی منافقت ہے محبت ہے تو پھر علی کے فرمان کو ماننا پڑے گا علی فرماتے ہیں لا اب عن نے آن احدن جو بکر نے آلہ بھی بخرے واہ وبا غلط کہل جلد دل مفتری جو مجھے ابو بکر عمر سے دمادم مست کلندر علیدہ پہلا نمبر مست کلندر علیدہ پہلا نمبر شالی ہون اسی کوڑا لون فیر آخر خروجا کسی کلندر بھی نہ سڑے افسوس یار سنا اللہ بخ برو خبیرا ساڈے امام المحدثین محد تھیم حضرت بریلوی اور سڈے سنیا کا حدیث حدیث کا سلسلہ شیخ عبد اللہ عزیز محد سے دل بھی نا جا پہنچتا آپ تحفہ اسنا آشریہ میں تحفہ اسنا آشریا میں شاہ بری اللہ کے صاحبزاد شیخ عبد اللہ عزیز رضی اللہ تعالیٰ آپ نے عبداللہ بن سبا کے بنائے ہوئے فرقے بیان کیے سب سے پہلے اس قبیز کا نام لیا آپ نے فرمایا عبداللہ بن سبا کا شیخ اور استاد براہ راست حضرت ابلیس ہے ان کا استاد ہے نا جی آخر نام تو عزت سے لینا پڑے گا نہیں آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن صبا کا استاد اور شاید جس نے مسلمانوں میں صحابہ کے خلاف زبان کھولنے کی ضرورت کی ادھر دیکھو میں مسلمانوں ایک عجیب بات پڑھ رہا ہوں رجال کشی سے بڑی عجیب بات پڑھتا ہوں رجال کشی نے لکھا وکانا کانا من شہرا بالقول قو یا اب من شوہرا بالقول ویسے ہونا یہی چاہیے ورنہ شہر القلا ہوتا اب من وکانا اب والا من شوہرا بل قولی فردی امامت علی وہ ابہر برات امن ادائے کا شف مخالفی وہ اکفر فمن ہا ہونا اولا من خالف شی آتا اسلشیہ برف باہود منہودیا کہ سب سے پہلا سب سے پہلی بات مولا علی کی امامت فرض ہے اور مخالفوں کی خلافت حرام کفر فرام ہے سب سے پہلی یہ بات کرنے والا عبداللہ بن سبا ہے اور رجال کشی نے ایک عجیب بات کہی ہے خود اپنی طرف سے وہ کہہ رہا ہے کہتا ہے ف من ہا قال امر خال شیا اصل تش امر وف من الحودیہ <الْيحُورِيَّة> توجہ ہے اللہ کو اکبر و قبیرہ خیر آپ نے سات طبقے بنائے ہیں شیخ عبد العزیز نے پہلا طبقہ عبداللہ بن صبا کا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سات طبقے بنائے شیخ عبدالعزیز نے اب ان طبقوں کی طرف جانا میرا مقصد نہیں ہے صرف اشارے کر رہا ہوں جو بات سنانا چاہتا ہوں نا کہ اس عبداللہ بن صبا کی جماعت نے اس کمینی جماعت نے اللہ اکبر و کبیرہ صحابہ کی مخالفت اور دشمنی اور مسلمانوں میں فتنے ڈالنے کے لیے سہارا مولا علی کا لے لیا نام ادھر چھپ ادھر جاتے تھے ہم تو علی والے ہم تو علی والے فتنے ادھر ڈالتے تھے حضرت عثمان کو شہید کرا کے یہ سارا ٹولہ حضرت مولا علی کی طرف رہا بات کو سمجھنا مولا علی کی طرف رہا چھپے رہے جیسے جیسے مولا علی کو خبر ہوتی تھی کہ یہ خنزیر ایسے بھوکتا ہے یہ خنزیر ہے اور میری جماعت میں شامل ہو گیا ہے آپ اس کو ننگا کر دیتے تھے زلیل کر دیتے تھے آرحالاللہ! لیکن وہ کافی تعداد خفیہ لوگوں کی بن گئی تھی خفیہ لوگوں کی منافقوں کی حب علی کے دعوے میں بہت سی تعداد بن گئی مولا علی کے ساتھ ہر میدان میں تلوار لے کر آ جاتے تھے علی ہوسم و زراعت بھی کر کے آنا میں ہوں دو تین روایت صحیح سندانیاں سناواں گا کہ اے علی, دی علی پاک دی محبت دے دعوے کرنے والے گفے نے دجال اللہ بن سبا دی جماعت ان پاک الی پریشان کیتا کہ آخر شاہ علی نے میں بدوا پہلے عمارت پڑھنا پھر وہ مطلب سامنے رکھا گا اور سن صحیح نہ زبان کٹا لیں بولو بولو بولو اللہ وقت بارو کبھی حدیث کی کتاب ہے سرس صحیح ہے نبی سال ابھی پالی اب نبی پالا خدل مساف پا لارا صحیح کہ أن أقوم في <تصفيق> الأمم تد ما فيه فيه ثم قال الله إني قد مللتهم ومنلوني فأبغلتهم وابغنوني وحملوني على غير طبيعتي وخلوطي واخلاقي لم تكن طورا فلين فأبدلني بهم خيرا منهم فأبدلهم بهم شخم مني اللهم عمد قلوبا ما يتمله في الماء قال ابراهي یعنی تو ابو سالے مولا علی نے ساتھی نے میں علی نیا پاک علی نے قرآن پاک فڑیا میں کتاب پڑ لینا ہو انہوں نے قرآن پاک پڑیا مولا علی نے قرآن پاک پڑ ہوں راوی کہ جسل شاہ علی نے قرآن سریا نا ورکیا کی ہا ناہٹ جیڑی سی نا سن رہا اس طرح پاک الی نے خوفے محبت کے دعوے دار جہ اپنے آپ علی آشق جہ آپ کی جماعت گروہ تو شاہ علی آخر چ نکو نک ہوئے تنگ ہوئے قرآن پاک سر تکیا پرا طرح قرآن پاک سر تے تریا ورقے اڈن لگ پے فرمایا اللہ انہوں نے میں مین قرآن تے عمل نہیں دیتا Allah, جو قرآن چاہتا سی میرے تو اے جو چاہتا عمل نہیں کرتا مو کچھ ہے لکھے یہ مینو نہیں عمل کرتا تین جو کچھ یہ ہے اس سارے کا خواب مینو دے میں مجبور ہوں مین تنگ کر دیا ہے یہ میرے دو ہفار ہو گئے میں ہفار <دووا> ہو گیا میرے نفرت رکھتے اتو محبت مولا علی جماعت دے ہون والے نقص ابد بن سبا دی تبرے کرنے والے یہ انہ کے بارے شاہلی الفاظ نے اللہ یہ من قرآن تو نہیں چلن اللہ یہ میرے تو آوازار نے میں آوازار ہوں آپ ویک لا علی جنہوں تو آوازار ہونا وہ ہو کی ہونا جنہ تو آوازار نے وہ کی ہو گئے پہلا ابگ ابگات تو میں اب <تصفح> <اللہ تصفح> ابغض نفرت رکھ لی ابغد وہ نہیں میرے نال نفرت رکھ لی ملو نہیں آلاتے تھوڑی آ بخلکی واخلا کلا میرے تو ایسے ایسے کم آدت کرائی جی سن میرے کو ہر کی کر اب دل بے خیرم اللہ سونے مولا فرمان اللہ سونے چے میں دے, دے میرے تو پیڑے ان دا آگیا میرو ایے मैनू देर हो ए। इना तो चंगे दे मैनू दे, दे।, दे, दे मेरे तो भेड़े इन्हें मेनू बड़ा परेशान किया अल्लाह इन्हे दिल इंज मुर्दा कर दे जिमें लूण पानी खोर ल تے پرت اصل حال چ نہیں آؤ دل انہوں دے مر جان ج دلوں کھٹکار علی دی پی ہوجو ہوں نے فرمایا اللہ ان چنگے مینو دے میرے تو پیڑے انہوں دے چے کہہ رہے نے مینو ہوں چن دے ان چن دے کی مطلب اللہ میون دنیا تو لے جا انہیں ان آشک مینو گوارا نہیں ان چنگے کون میرے یار نے اصلی ابو بکر جہے دنیا کو چلے گئے کمینیا تو کٹ میں اصلی یار لے جا ستیف شہید سال ہی اللہ فرمان سنگت یہ ہوئی چکی ہے بڑی چکی سنگت علی باغ نے توجہ علی باغ کا محمد کے کل جی جی سنگت میلہ مدینے میں لگتا سی حضور کے جان تو آدمی بھی یار تو میلہ اسی طرح ہی ہر وقت میں جھوٹے جار میں نہیں رہنا چاہتا مینو ابو بکر عمر والی جار کو لوئی سنیا کا چیز ہے اللہ والے مرتے نہیں ہے جگہ بدلتے ہیں فرما رہے انہوں چنگی محفل دون دفے مار نو چنگی محفل منگ محفل ہے سی تو منگن رہے شاہی سرکار توجہ اور اگو پیٹ کی پٹیا انہوں نے میرے نالے دے حجاج بن یوسف عراق پہ گوفے سے مسلط ہوا کاٹو دیتے انہیں پھر اگو چیخ نے سن محباؤ علی چیخ کیوں نہ پٹیا مولا علی نے میرے دے سی. ملیا ابلا بن زیاد ملیا ہاں جی اب بن زیاد ملا اجاز بن یوسف ملا ارت کڈے آپ گندے گندیات مسلط علی نالابی کیپا کلی کا بازی کی تھی اور اینا نو اپا فرمان پورا ہوا میم چن محفل لے جا انہوں سپورا یاد رکھنے اے اے اے بولو دے صحیح. قسم خدا بھی کر کے آنا اہل بہت جو کچھ ہوں رہنیاد کی کارستانیاں نے میرے شاہ شاہی آخر یہ دے, دے بارے جو فیصلہ فرما گئے یہ بالکل حق تھا بالکل حق تھا گل سمجھا جی اور جہل بیت تے ٹکا بھی اعتماد نہیں ہی چنگے رہ جہل بیت دی زبان ٹکا نہیں اعتماد کیتا, کیتا کیونکہ ابے دی وسیعت سی جنای گل تو اعتماد نقصان بہت نقصان اہل کا جنا نا اہل بڑے بزرگ یہ پٹتے ہی گئے امام غیر لاجدین چکے امام محمد باخر چکے ہیں امام جا آد چکے امام سیب پیٹے سب آگے بہت ان پٹ دے گئے خدا خانہ خراب کرے تو سب لیکن سب مزاق کر دیا کیونکہ ابھی پیٹ دے یہ ابدھا بن سبا دیا سازشوں کی سا بیٹ بیٹ شارد، شارد دی تاریخ بیان کی تی. اگلی گل چند کہ سب تو پاک دور ہے سوریا کرم شک ہے چار پڑے بھیڑا ہے یہ پاک دور ہے ایک خدیش اپنی حفاظت مکار مسلمان تو ذرا باز نہیں آئے دن ب کم تیز رہے سچی yeah. دسا جی تے دور جان یوگا <laughs> <laughs> <laughs> چار سال گرم تو گھر ماندہ بات گل کرو لیکن انشاءاللہ کچھ ایک گل میں ہال اندر رکھ کے بیٹھا پاک پاپ دوران خالشان ہر سب خصوصن خصوصاً کلما فرد کافر کرتا ہے تو بعد نہیں ہے پھر اگر مسلمان پھیلان لڑائیاں دوان جماعت پھر کے بڑھو پھر کے بڑو پھر کے کا ساری یا پروامد عبداللہ بن سبا یہ ہو گئی سی وہ کار کتا ہونا جہراؤنٹ بنا گیا Gol! Gol es fora da vive. Parabéns. 71% de saia یہ اشارہ کرنا چاہتا سی چلیا بنا ہی بنا دشمن ہے بنا نے پھر تک ایک بتا چ Bye-bye. ہر ایک بڑ گئے ہر ایک سب گروانے میں سازش نہیں کھے آخر کھے منہ رکھو مار نس کہڑی سازش ان شاء رہن دکھی ہوئی ہوں تو کچھ مارتے ہیں کہ اسا سازش کر کے ہار خار پہنچ گئے ہر کوئی کالج جب پہنچی می لگتا کو بات کے نام ہے اس بات میں دلیپ کیوں سچی دس ہے میں ٹاؤن سے میں بیٹھا میں اللہ چوک آ شوق چوک آکبر چوک آلکور چوک آیا ساروں تو گزرتا آیا ہر ایک دور سکرین لگی سی اور سکرین کے ہر ایک عورت عورت مرد کہنا مچا نہیں ہو سکتا حقیقت نہیں ہو سکتا اپنے جسم نمبر ظاہر کر رہے نے دین جا رہا سر کہ یار ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا زبان سے آواز نہیں لگا رہا لیکن ان کے عمل میں ایک تختی لگی ہوئی ہے وہ تختی پڑھنے اور سمجھنے والوں کو بتا رہے ہیں یہ اگر سے آواز نہیں لگا رہے لیکن زبان حال یہ کہہ رہی ہے میرا جسم ہے نا میری مرضی ہے نا جو میں کر رہی ہوں تم کون ہوتے ہو میں جو مچھلی کا کسی ڈاکٹر کو ڈاک لو گے گل سمجھنا مرضی اس بندہ بودھی جو رسول دی شکت نام کر رہا ہے اگر بڑھی کری ہے تو بندہ بھی ڈر چکتا ڈاک بندہ سکتا حکومت کرتی ہے کوئی بھی نہیں ڈر سکتا ہے اگر ہار بھی اپنی مرضی نہیں تو کوئی ڈاک کے بخار وہ کہتے ہیں میرا جسم میری اور نہیں اتنے ہر کوئی یہ وہ اور تھے فاروق عالم کے دور تھے جب ہر کہتا تھا میرا جسم ہے بلا ملا بھی حاکم بھی یہی کہتا تھا عوام بھی یہی کہتی تھی اور بھی یہی کہتے تھے کالج یونیورسٹیا سڑکوں کے بازار گلیا ہو رہا ہے یہ میرا جسم میری مرضی کے تحت ہو رہا ہے یا کسی اور نزدیک کے تحت ہو رہا ہے پھر دو چار دس سو بچا سال لاکھ پٹا رات نہیں ہونا چاہیے سارے سازش نہیں تھی قرآن نے فرمایا تھا تو میں کافر کرنے کی بہت سازشیا ان کے پاس اور وہ بھی گل کر میں سرپوٹ بھی کی دعوی کرنے لگا قرآن سچ بولتا کہ نہیں ہوئی جب قرآن نے دس نہیں مسلمانوں کا فل مسلمان ہو جاتے ضروری ہے تعلیم کے اندر انگلش کے عربی مضمون اسلامیہ اگر انگریزوں نے نہ رکھی ہو مسلمان روکتے تھے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ست سید صاحب کہتے تھے اس کی ضرورت نہیں ہے انگریز علی کا یونیورسٹی کا جو تھا اس نے کہا اس کو شامل کرو کیوں وہ پچھو تو سبق بڑی خراب ہے مسلمانوں کو کافر کرنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ لہذا اسلامیات شامل کرو اگر کافر کرنا ہے اسلام رکھا ان کے ڈبی کے دور میں ان کے صحافا کے دور میں ان کے اچھے دوروں میں زبان میں رکھا تاکہ دل سے نکل جائے ہم نے اپنے زبان پہ رکھا تاکہ ان کے دل سے نکل جائے اگر کتاب میں رکھیں گے تو پھر بھی دل سے نکال نکالیں گے اسلام اپنی زبان پہ لیا کلمہ پڑیا قرآن پڑیا یہ کافر کیافر کرنے سے لالت کامیاب ہے زبان اصل رکھا تو یہاں کے دل چو کر زبان سے لیا کے دل چو کر کے رکھا گے دل کابل کرو گے اللہ اور سمجھ لگی جی لگی سنو نتاؤں اس آہ مارچ کے حوالے سے جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں وہ ہر ایک میں پیدا کرنا ہے وہ نمونہ صرف دکھاتے ہیں جی جی سمجھ لے آئیے جی جی. جی نمونا نہیں نمو لگتے نمائشی میل مقصد یہ ماڈل تیار ہو جی خرید زیادہ ہو فیکٹری چیزیں تیار کر جڑا سوتا نمائشی میلے کے اتنے نہ ملکے وہ آتے نے اسٹور کی کوئی کلم نہیں پیچھے تیار کرنے کا کیا فائدہ ایسا وہ نمونا پیش کرتے نے ہر سال کہ اصل جہاں فیکٹری کھولی ہوئی ہیں نا اصا اسی ماڈل تیار کر رہے ہیں کیا بات دیکھتے ہیں کتنے لوگ پسند کرتے کتنے نہیں کرتے ہم اندر سے کوشش کیوں کر رہے ہیں یہ جو ماڈل تیار ہو کر آئے ہیں یہ بھی وہیں سے نکل کے آئے ہیں اور پیچھے اساں ور مار کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا صرف سال بعد نمائش کرتے ہیں یہ دیکھو ہماری محنت کامیاب ہے ہو گئی یہ دیکھو کتنے بار آ گئے ایسے بول دے میں تو میرے بھائی خدا کا خوف رہو یہ نہ سمجھو کہ وہ ہے نہیں یہ سمجھو پیچھے جو تیار ہو رہا ہے یہ سارا کوئی وہ صرف ماڈل ہے دیش گورنمنٹ اللہ ہوں سازش کوئی حل نہیں اور انہوں نے سازشوں کی کامیابی کی کوئی حل نہیں جڑے اگ بجھا دعوے کر رہے تھے بھی پٹرول پہ جب اسی سمجھنا کہ وہ مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جامع منصوبہ جو انہوں نے بنایا ہے تو میرا پرسوں کا موضوع سنو جو شادباغ میں لگایا جس کا نام تھا جس کا نام تھا ماڈرن ماڈرن نظام میں دنیا کے تین کوئی بندہ نہیں ایسا کہ جو کہے کہ یار سازش یہ سازش بیان کی اصول بیان کی اصول نال ہمیشہ خوب جب سمجھ آ ہے ہمیشہ ساری سمجھ آیا بے شکان لا شاہی مشکل شاہ, شاہ. یہودیا کو یہودیاں چیلیاں سڑک بدلا ہو چکا ہے ہو کے دیتے تن ہوتے آواز ہو چکے انہوں دی ولادت دیاڑ میں جنہ علی ننگ پتا جلوس عورتوں نے نکلے نعرے لائے نعرہ بدلے انہیں اسے نے جیڑی میرا جسم میری مرضی انہیں آخر چلو میں اے نہیں تسی جلوس کڈیا میرا جسم تاری مرضی اب خوش ہو گزارش گزارش سو زیر زبلی سو مدھیم اور آرمی نے مجھے بتایا ایک بار چالاکی کی طرف سے ہوتی ہے اور اشٹ آدم کی طرف سے ابلیس نے اس کو خوب چالاکیا ہے کہ مانت ایسی چاہیے کہ چالاکی پر جو کتے سے نیل کر کے سے بھی زیادہ زمین کر کے کام کر کے آ کے لمڑا لمڑی بنا کر سچاتا رہے یہ کم سا چیزیں کم سا کم قسم کسم زی اٹھا کر چاہتا ہوں نہ مرد نہ کسی چیز اپنے جسم پر مرضی نہیں چاہیے بہت بڑی حکومت جی یہ کہنا میرا جسم میری مرضی یا اس طرح کی آزادی آزادی پر میں اپنی انتہائی چوڑ دن کی گل پتا کیوں دو ہی حکومت جنہوں کا پابند رہنا پہ کوئی دنیا میں آزاد نہ خدا کے پاس بند رہو یا انگلش کے پاس بند جو خدا سے آزاد ہوتا ہے انگلش کا غرام بند جاتا ہے آزاد ہوتا ہے خدا کا آزاد میں آزاد ہوں آزاد نہیں ہوں لانوی آزاد نے جن کی پتا بدھ ہوا تو آزاد ہے انگریز کے گرو کے ہوتا کافر جہے نے وہ ابلیس کے چیلے نے کوئی انی دیا وہ چیلیاں یہاں جاب جواب ابھی بٹر دے سکنے ہیں جڑے کل سدا جس میں ساتھی بتنی انہوں ایک سوال کرو تفتر چلینر کنڈیکٹر کچھ جی تلینر بنی یا دفتر چلازم بنی اتے تیری مرضی چلتی ہے یا دفتر والے بھی چلتی ڈرسپرسام اپنی مرضی ری کر سکے بیٹھی ہوئے نا جب جارے کہہ رہے ساری مرضی نہیں چل رہی ہر گھر پسان کھوئیں تو سواری مرضی چل رہی گھر کد نہیں پیشاب کرتے میاں کو سچی دس کدی کدی پشاب کر لٹرین جانے میاں نے آخیا سر سات سچی دس دفتر ڈاکٹر وائے وائے سر ڈاکٹر اللہ اکبر واہ ویڈیو لانگ کریے ڈاکٹر اللہ اکبر قسم کھا دے سا سامنے دیا گوڈی کو مطلب کی بن جانا گوشت کی سو دیا کیوں نہ سارا کیونکہ دباؤ واپس کرو گے ہتھا میں اگر کوئی سوشما کوڑے گا تصویر پڑو گے اج تک کدی دیکھا نہیں کہ کوئی انگریز کوئی یونی گو دیکھوٹے بڑا ہوا آخا کیونکہ اللہ کی نظر نہ پینٹ بالکل چڑیا ایمان دسو گھر والے جنہوں لانتی کتے کہیں وہ تو حقوق مارے جا رہے ہیں بہت ضرور ہو رہا ہے اور تھوڑا تو گھر میں پابند رکھنا بہت ضرور ہے نہیں کہتا گل سمجھو سچی دسیا ہے میاں نے میاں کار دردر پاوا بیوی گھر میں بابا جو ہے گھر وچ میاں نے کدی بڑھی نو پوچھے کھانا کھا لو سب سب کدی بڈی نے کھانا تین بارہ کھاوے یا چار بارہ کھا یا بخت والی ساری دیہڑی کھی کم آخر جی دسیا جی چاہ چھٹی نہیں ہو رہی لکھ لالتر مران گے روٹی کھان نہیں جا سکتا ساری دیہی ہو گئے پابندی ہو گئی آزادی وہ زیادہ اس سے کر سکتے ہماری صرف آواز گونجے صرف آواز گونجنے سے باطل کے یورپ تک کے ایوان کانپنے والے کچھ نے کچھ نے اسلام کچھ نے اسلام کو دفاع کر دیا اسلام کا نمبر کر دیا بنیا نے ضرور چکا یہاں پڑتا ہے سامنے آتے مل رہے کیا بات نظارے ہر گلور حضور نام پیش اپنی یارہ بیویا معیار ایک بار بنارج خلاف رنسور میں بیبیا کنڈیاں فرق ہوں کوئی ہوں استوں گال ورنہ بس ایسا مینو پوچھ لو ایس دس دو جدو اصل گل کریے تو سوائے بخاری مسلم دور کسی کتاب کا حوالہ مانگا نہیں جاتا مینو ساریاں حدیث جلوس کیوں سونا نہیں جانتا دے جلوس انہوں کے نکلتے ہیں دے جلوس نکل گئے <Gã aims> <مرسات مادة> لاحس کیا <verdata> جس بڑیاں نے جلوس کھیا ان بڑیا کی گل کا ایڈا اثر نہیں ہونا جلوس کا اثر نہیں ہونا میری ایک گل کا جڑا اثر ہوا پچھو خوش ہوتا ہونا چل جی اج نہیں نکلیاں کٹ بھی لیا اللہ مقصد سدکے جائیے کیا بات تو صرف اہ دیا کہہ لو کسی کہہ لو جا بال کہہ لیا اور یہ سارا نظام ایک سال فتح دلی کو کے خلاف ادھر جانا کسی نے اصل جانا کسی نے جو انہوں کی مرضی کوئی ہے کوئی پوری کوئی پوری مرضی پوری کر دیتا ہے کوئی ادھوری پوری کر دیتا ہے کوئی پاؤنی پوری کر دیتا ہے پھر کبھی تو ہو ہی کی ہے نا پھر گئی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دشمن کی تمام سازشوں کو کامیاب رکھنے والے دعا کرتا ہوں اللہ پا دشمن کی کو کامیاب کرنے والے دس دین ہو گئے نو یہ نرمو نازک تیرا جسم میرا جسم میری مرضی انہوں کی گل کا اثر نہیں جنہیں یہ اثر ہونا ادھر جو ڈا صاحب جی پیش